الحم اللہ علامہ ماء اللہ علیہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شفیق حسین تو چندر السلام اور دری حضرت مولا امام حسین سید شدہ حد کربلا مولا عید ولادتی باسادت حوالِ داں ملا مبارکباد پیشباں مہم شک اور غطین نہارے کیشس و مولا پی دنیا کے نمزین سے دیوانی کی حیثیت سے زندی بھی حسمی سچمی بھی حیثیت کا بلقم اللہ خدا شہاتھ موچو سکھ باقی درین اعتبار میں حوالے کا آتے سلسلے درس و حسن اعتقاد عقائد کن بیان بھییت بیان اور حسن اتحاد امامت وارینتی بحث و امامت والین آخد و چن بارہ امام آق دو بارین مجموعی امامت وارین امام کن شرائط کن چن ارکان کن چن قوسوری مانوی شرائط ما اللہ کے سلطان ہو جب جاسل و حضرت شاشد محمان واشفا قصی مختلف مانا کن تسلمت کے لیے مسلمان لے گئے شسی پیروکار ہوں کھنتی کا واجب ان اعتقاد آپ کو یہ کہ امام القسمگ امام اللہ قسم جو کا اعتقاد عباد خط کا واجب ہے چکو حقیقی تن اور اے چکو اضافی تن امامت قسم چوک لمامت حقائقی زرت اے چک ال امامت اضافی زرت تو جو سے امام ہاں جلز مند فون و امام امام اما ایک امام لغوی لفظی تجوی کے لحاظ سے وہ ہنسی جو لوگوں کو راہوری ویا ترتیب خدا پیغمبرے لمب وسطن میں تج ہنسیوں امام دے تو خدا تک دین امام زلال سائیں امام خدا سائیں امام ظلال کن سے میونلا آگے آگے سو سے میل گمراہی لمبی کھیرت عیمت القفر زرت کھونلا کافر کن اور بھی اور قفر رولوت بھی ایک آئی مت کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا گوما آئیمۃ خدا الحدائن خدائی لمب التنخواہ نیم میدان لگاتی آگے آگےوں سے خدا نے خدائی ذاتی معرفت اور خدائے دینی معرفت اور خدے لولانا جو کچھ تعلیمات بشری سعادت بھری نازل سوسنا دوں گام کا چوبت الب نخواند عالم سو سے بی اور دخواند و عامل سو سے رولا رہنمائی بھی ادبی اور خدائی دحکامات کن میون بری نافذ بھی عدمت بھی پریکٹیکل ایک نظام کی شکل کیوں سے دے کوشش بھی بی عدمت دے ہنسون خدا لولہ نہ بشرِ ہدایت بھری رہنمائی بھری منصوب صوبت پی معین صحت بن دیہ حسن دو ل امام زرد شدہ تو حضرت سید محمد نرواشہ اس کے کا واجب امامت قسم جنگ سکھا اعتقاد شک و امامت حقیقی زرت امامت اضافی لمامت اضافی زرد اضافی ملاقمین دے مرادمین دیکھ امام اللہ شرائط چیلف آپ میں مام بیان شرائط آرکان شرائط ظاہری دے شرائطی مام بیان دس دین کسل سوچ گن جی شرط گامت سنگ نہ پورا پورا سنگ نہ دو حقیقی زبین جیسے سوچ گن جو کسی بھی وجہ سے کوئی کم سو کم سو سب نو دو اضافی زبین یعنی اعضافی نے تھے مرادمن مسکا خدا اللہ بشرِ ہدایت برما ہدایت ہاں جی جوں گا ماں خدا رسول سے خدان لخت بھی جنگی بالکھنتے رہبر و رہنمائن کھوگے دامن لچلے خداں آگے سونا پیابرگی اللہ محمد تقلم اور اللہ تک تھرمن ماں محمد خدان اللہ کتبر خطف دے تمام تعلیمات کو نہیں کو امین دوئی محافظ دوئی نگاہ بان دو اسی طرح شرح اور تفصیر و خن جس طرح خدا نے پیامبر تھت پی دے ترقوی کا خدا ن پیامبر سے تن ہتھ پی, پی دے ترقی کا گا قسم سب سے نفسیور محکمہ خواہشات مرکی ما شیطانی پیروی مویہ خدا ندائی پیامبر سے اسکل پی فکم گنگامہ ہو وہ ہوگے حفاظت بن چن دونیں حفاظت بے نچان مال نفس ہر چیز قربان بن چین نام و استقب دو حفاظت بیا دو نگا کچھ میں ٹیڑھا پن وم چھپا حوس پرس حکمران کن لقن اور چسنا فون لدین مرضی منشائی مطابق دین اسلامی تعلیمات تحریر بے م چپا دونی منمانی تشریح مچوبا کتی خواہشاتی مطابق اسلام دین بخش رات المستقیم بھی کا کامیاب باقی ابا اب اور منگل خدا اور تھن دمب واضح اور سانساں بے سکھوں تن اور دے عظیم ہستی اور دے عظیم ہستی اور خود لمب نقل گاہ مشکلات مسائل اونا دوں گا منج خوفیز بین چن مقابلہ بین چن اودان خوف محسوس موا کمال شجات سال کمال چانصاری صاللہ کمال صبر ثقامت سال کمال علم و معرفت سال صالہ خدائی دمبئی رہنما بندو پا اور خدا پہ امبر خو خدایت اشین خلا صنت پیامبر پیمبری ہے ہدایت مدالہ اور خوں خدان پیامبر مستن بھی دمیم مدا امام خوں دل سونہ خوں من ویقینا تقیم خدوحرجی کا حضرت شاطر شاپ القصل بن سندی کا واجب بن خداں امامت کا یہ اعتقاد آباد پور امام القسم نشد چکو حقیقین اور ای چک اضافین ایک قسم نشی کا خدا اعتقاد یا آباد پور اور امامت حقیقی شرائط السامات مزن وہ نہ امامت اضافی شرائط المزن بھی آپ صف بن تمہاری دان بیان بینبس امامت اضافی یا امامت حقیقی جو شرائط کو لینا اگر کسی وجہ سے ہونا کوئی کمی ہونا دو خون متبنا خون لاتم ہونا تو دو الحد اللہ یعنی خون امامت اسلام التحمہ دینی ناجوں اور یعنی کہ شاستی شاپ سے امامت کا جو نظریہ دیا ہے جو ناجوں نے دینی تمام ذمہ داریوں یعنی خوشی پوری پوری خلا اسلامی سحمدین کو یہ معلومات بشر اور غشب تمام علوم کن بشر درخیت کا ساح سے بشرِ ہدایت عمل نخوشی حکومت قائم سے حکومت قائم سے میگلا شرعی حکوم کن حلال حرام کن میگ کا نافذ بیعت کو نیو درمیان حاک فیصلہ وعاد کو ظالمی نہ ظلم ظالمی اللہ کو پوری طاقت سے دلس گاہ سے دکھ سے نہ ہو مظلوم دفاع عیت اور مملکت اسلامی نازو دنیا کا عدلانصاف بھی عیت کو خوشگان تھک کوشش بعد کو اور اسلامی احکامات کو شرع حدود و خساس کو نافذ بھی کو شری تمام حکم کو نافذ بھی کو اور دنوں میں خدائے نہ خدائے رسول حکمِ لویہ سے پرواہ میں بے کو خدا نہ خدا رسول رضامندی میں پا گا سونچ کی دوا اور پریشری میومت دوں گا ماں امامت حقاق خصوصیات انہیں شاخی فل حقیقی تو بس امام حقیقی اور امامت حقیقی التصاف بھی جمی صفات امامت فن امامت صفات تھامہ تھامہ حسین و دل دے امامت صفحت دھامہ سینسان دہ حس امامت امامت حسین کسلم صفات کن شوریتاً اور معنویتاً صفات کن سورین سکھ زاہرین سکھ مدان لامعزین واحد بدپی مدان لا تھوم مدانہ محسوس واحد بدپی ظاہر نمایاں حیث بدپی دے شرائط کے نسک یا کچھ شرائط ایسے دو یا اندازوں ہاں جی ہر کی سلم عوایت بچی چاہے نئے بات جیسے مربوط کو حقیقت نے جیسے مربوط دو ہری دو ہر ایک لدِ حقیقت اندر کو مشکل ہو. تو خرید سے دینوں کسلومت کی امامت ہی ظاہری شرائط کو شرائط کن چن جو سی امامت ہو جی شرائط و حافظ امامتِ شرائط اور ارکان کن دن کامہ فین ڈوش انہیں امام حقیقی دولز کی فین اطاف بھی جمی صفات امامتِ امامت تمام صفات الفیساں سے ڈب پا جو صفات الخواصوری ان انسک او اور مانوی انسک اور وہ شرائط ہاں وارکان ارکان اور امامت شرائط اور ارکان کن ان دن انسان سے ڈھک پا ابھی آگی شاست بیانب شرائط کن چن ارکان کنچن شرائط سور چن ہاں جہ معنوی چن جم گا ماں سے مختصر بیان نبیانبد تو تو نرواشن شقائد مطابق اور بندہ حقیل جہاں تک سمجھوں مطابق دی امامت حقیقی اور امامت اضافی دی اصل ہنگس کا بارہ آئمن جیسے مربوطی ادپتِ عقدین اور بارہ امہ ہنگامی امامت و امامت حقیقت ہنگامی امامت و امامت حقیقی اماں جو ہے خدا کچھ چک, چک آپاس نسبت بشر وخلا چاضو نیان یعنی امام کو نینا نہ باس باض ام الخون ظاہری حکمت خون لاتموش خون احکامات کو تمام حصے دار صلاحیت کنگامیت کے باوجود تمام خدا صلاحیت کنیت کے باوجود خدے نخونلہ علم نہ شجاعت نا ولاد نہ امامتی تمام استداد صلاحیت گامہ خدا سے قون شہز وسیعت کے باوجود اقام جوڑ ظالم حکمران کن سامنے ووسنا کھونس آنے دی حکومت کو تھوپ مچس خون بے مچس خون لا قید و بنی یا ہاں جی قوم مخالفت نخالفتوں سے بہت بڑی پہاڑ کھڑا کر دیا اور دے وجہ سے کیا یعنی امام خلّہ ظاہری حکومت فلاۃ ال تو ظاہری حکومت مولا علی علیہ السلام السّلاملہ چار سال خوش مہینہ اور مولا امام حسن صبح علیہ السلام اللہ چھ مہنہ طالب الفری خیاق اللہ حکومت خلافت تھوس اور باقی مولا امام زمان علیہ السلات وسلم خفیہ کل دنیا کا مکمل حکومت اور نظام اسلام مکمل طور پر نافذ و اعترفی پوری دنیا کا خفیہ دی خدا سے دی اجازت کو اور دی قوت کو شد و دہ سے اور لیکن خفیہ کب ہوتا ہے خدا المفری کے ذات علوم جین تو دو کے علاوہ باقی اے امام چوبس فن رکولا دنیا سے ظاہر حکومتی دلچسپ و خدا ہو کوئی تمام صلاحیت امامات تمام شرائط تمام ارکان اور ارکان اور شرائط سوری معنوی ارکان سوری معنوی صفات سوری معنوی جنگامات ہر لحاظ کے شام حسی ان میں باوجود لحثیوں امامات وقت حکام میں ضور کنے سے چست اور دے وجہ سے کہ یعنی واضح آئی ملا د امام الغل ظاہرِ حکمت وفمت تو علی السلامی وقابل امام حسن الصبۂ وقابل نو علا امام صاحب اللہ صران علیہم اللہ تحت و ثناء وقابل دی امام غل ظاہری حکمت ومت فراق و یو چاہ دوں درمیانی نوں تو دو ہری باقی دنوں آئمل خون ظاہر حکمت نہ وجہ سے کھوں امامت ول امامت ذافی ذرف خدا جی کی وریت کے لیے بات چین میں نہریں امام گنگامہ اے تمام شرائط جو یہاں بیان کر رہے ہیں اور ارکان بیان ہو رہا ہے دوم گامہ دیمام کنگامی دی کن دوہر نو امامت شرائط اور دی ظاہری حکومت پسند خون حکومت تھوپ سے چلائی بھی مہین بہت پہ ایسنی ہے تھوک اور چپ مچ ہاں جی بے جرم و ہتا امام گنگامہ قید و بنی بے جرم ہتا خون نظر بن یت ہنگان جیسے امام شیک اعظم علیہ السلام طارباً جو ہے جسر مارخی نے لکھا ہے کم سے کم مدت جو آپ کے بارے میں لکھا ہے چار سال قید ورنہ چھ سال کا بھی ذکر ہے چودہ سال کا بھی ذکر ہے تو چلو کم سے کم جس پر سب کا اتفاق ہے وہ چار سال بے اور زندان ہی میں آپ کو شہید کیا گیا زہرتا سے زندہ متھا ورنہ یعنی امام کنگامشی خدا و امام ان میں تو خدا دورا دور خدا خنجت خدا نمت و پیامبر حقیقی وارث اور جانشین عمت و وسیع اور اور پیامبری نائب جانشین علمت و یعنی امام گلگامہ سے خطی زندگی نو خود علمی ذریعہ خطی طاغ ذریعہ خطی عملی ذریعہ خطی معرفتِ ذریقہ انسانیت خدمت اور فلاح لسن و دنیا لنگن من چکی امام گلگامہ سے یوحریان دنیائی شعبوں نو اسلامی قالسنت والجماعت علماء الویشک پیالتشہ و شک خاض مسلمان غیر مسلمان جس نے بھی ان حشیوں کے بارے میں قلم اٹھایا دیوارہ باری سوچ بھا سے ان کے خلاف کوئی چیز نہیں لکھا ہے جس کسی نے بھی لکھا ہے سب نے ان حسیوں کے مدح میں لکھا ہے کوئی فضائل بھی سک کوئی کمالات بھی سک کوئی عبادت نہ کوئی اخلاق نہ کوئی علم نہ کوئی معروف نہ کوئی شجاعت نہ کوئی ہاں جی تمام اخلاق حسنات کو لے گامہ سے تفصیل ویست تبصرہ ویست خواہخہ وصت گامہ سے اور دی بارہ حاصل سرج خواہ سا بکھا ب سمت سے عالم اسلام گا عالم چکی سی فقیر شکیسی مت کل چکی سی خیلس شکسی دی ہسوں نے مذمت بسمت سمت بلکہ گا کے خو برائی بسمت سمت بلکہ گامہ سے دی ہنستوں کے فضائل بیان بے دن فخر حاصل بت سوس و خدا سے سوسے بھرے آخرت ذخرہ شست قوم فضائل ون ریات کو سو سے بھرے فخر شیشت سوسے بھرے سعدت شست سوسے بھرے خوش بختی شستر قوم فضائل و قلمت کو تو جن دِن دی قوم بلجما امت نا جو نہ خدائی خاص فضل کا قوم منتخب سو علامات خدۂ اللہ نخو صلِ علامات خدۂ نقو منتجب و علامات خدا سے خون معصوم بے شہ علامت خدا سے ہر گناہ شاک اور منازع خیالت یا وجہ سے گا جو ہے کھولا خدا سے امت اِسنی کھولا اتنا مقام و منزلہ یہ ہستوں امام امت واضح صبو چکی ہوئیں کہ پیمبری حقیقی جانشین ان میں تمام ظاہری باطلی تمام رومضات گنگامی پرانی حقیقی محثر محافظ ان میںش ان میں دو واضح دلیل اسلامی ناجوں اسلامی باطنی عمر کو اسلامی روزات اور اثرات کو بحث بےعدبی اور دو مذن بے کوشش بے شدی ذلم حصول ان فلو بے شدی دیہ ہاں اسلامی ناجوں بنا اولیاء الہیوں صوفی بزرگ کن عارف بلہ ہنسیوں حکیم کو نین ہاں جی تو عارف بلہ اور صوفی اور تصورف تمام سلاسل گنگامہ ہیں بلا شک شعبہ علم بیت مج نہ تھک سک بیت میں کسی ایک سے خون ملاقات سوچنا خون سلسلو دونوں جیسے تھک پھر آگے علی علیہ علی السلام تک سن علی علیہ علیہ السلام کے نفیل سہمت احمد تک سن سک تو جو ایک واضح ثبوت ان دس علمی اور معرفت کے کمال آخری ڈگری کے بعد کو اور جی تصور و عرفان تمام سلاسل صلاسل کنسی خدا مندی علمۂ وید نے جیسے متمس خود کی حقانیت دلیل قرار تا جی ہنسوں پہ عمبر حدیث کن منتحل خون ہدایت لو خوں امت امام علمت کو خوں پہ عمبر وسیع اور جانشین اور وارث علمت کو چونکہ صحاف عمبر حدیث کن منتحل وجہ سے کہا دی حس حادی اور مہدین متبن فمت کو بھر رہبر اور رہنما ہدایتی چراغ نجات جات میں و امت لشن وجہ سکھا امتی دے صوفی بزرگ کن اولیا کُن عارف اللہ گنگامہ سے قطعی تصوف صلاسل گنگامہ یا بارہ امہ میں سے کسی ایک سے فون ان سے بھیز یافتہ ہیں دینی دونوں ذریعہ پھر آگے جی سلسلوں علیہ السلام تختون علیہ علیہ السلام کے نفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت نے تصاوفی صلاحثل کو صرف سلسلے نقش بندیاں والی دو قولیت ایک کول دو سمعیٰ علیہ السلام تعتون میں اور ایک قول کے جو حضرت جیسے بکر نت عمبہ تاطے جناب ڈاکٹر طاہر القا دل خافذ فری شعبون اشیف الجلید علی خاق والے بھی اقول المعتبر امام المنتظر دل امام جمان السلام بل شب السکین خرشِ آباس کم مقادمن خصل بص کی تمام صلاحصر تصوف گامہ مولانا علیہ السلام تقت المین اِمۂ وید تقت المین اور خطا خرش والجماعت سن کے سن یا دی امام اعتقاد یا بتو کہ ہاں علمی اور ہدایت یا مانوی تمام رمضات میں وارث نے کا امت فرحادی اور مہدین نے کہا امت امام اور احبر اور رہنماء بھی کہ اعتقاد یا پاجب اندر فساسی خری یاد ذکر بے شعبوں گی اس کی مقادرین میں ذکر بس تو چھو دو جو ہے صرف ایک سلسلہ سزائے ناقش علاوہ دوسرا دو قور کولچی بنیاد دوسرا یہاں علیہ السلام نے جیسے متصل ہوا تھا صرف ایک قور کی بنیاد پر توبا کے نقل باقی تمام سلاسل تصور اسلامی نازت پر پن سے فخر وید کنتی سلسلوں اےم اہلوید نسو کا ننگی شزن مختصراً یانگ امام کنی خونی خزائل خونی بارین عقائد کن و صفات سوری اور شرائط ارکان کن نظان سے ان شاء اللہ مختصر بنتی تھنچ تک آئندہ اوم اور خطان اللہ رسول اللہ صدان خلچ و متھون نظری مولاما حسین فضائے لین تحمہ قسل میں حسن اِن الحسن اب امامان قام وقادہ تحمہ پہ امبر قسل حسن حسین امام فاہ نس کا شقیام بشق یاقیام و چنانچہ مولا امام حسین شہید ایک کر ولاف حافظ قیام بس دشمنی مقابلینوں اور مولا امام حسین مشتبہ سے خدا نہ خدا پیامبر حکمی کا شلاف امت بینان پین قیامبر جدیث نو یا کرو امد لجول خلا وایت پہ امکانیت امکانی امام حسن ولات پی کا قیامبر سے واضح بے شیا دیں گے اس کا امام خونگ اسکاسی امام حسین صلاح بس سننے سا خدائی حکم کے بسپن رسول حکم کا بسپن امام حسین کے جہاد بھی ہاں جی اور جنگ بہ سننے خدائی حکم کا رسول حکم کا اس میں کوئی شک نہیں ہر اماملہ فری دوری نو واعد پہ حالات کو ذمہ دار پر دے میں پہ اور اس میں کوئی شک نہیں اگر امام حسین شہید کر بلا امام حسین میں شبائے دوری چنا امام حسین کے حافظ صلاح امام حسن مشتبہ حق مولا امام حسینی دوری چھ نا امام حسینی سی مولانا امام حسنی مشتبہ سی یا قربانی جی پا ان ہستیوں باتینی کمالات ان سے کمی اور شکش امیت کامل ہستی جو امت بھی نہ سامان اور ولائتی ہاں جی ولائتی عظیم مرتیب کا پیامری ولائتوںس پی پیامبری امامت توئن پی وارسن قوم صرف نبی میں نبی چونکہ پیامبر خاطم اللہ وجہ سے کا اور پیامبری امل نشرف اے و راست میں پیا امت رہبریتی ذمہ داری اور خدا نے جیسے خورب دے مقام کو ولایتی دے مقام پر جو خدا نے جیسے خوربی مقام بن چوپاظین مقام بن اور جو باقیت بن تا قیامت تا یو فراول اللہ باقیت بن صاحب خدائی اس میں ولی باقیت بن دو مظاہر کو تھا باقیت دو اول اللہ کن لیکن نبی خدائی آسما الحسن من من وجہ سے نبوتی نبوت سلسلوں پہ عمرِ خاتون شوقن ولایت خدی، اس میں الولی مسری بخر جو قیامت تھا باقی اول اللہ قیامت تھا باقی, قامت باقی نرواش دین جسے کبھی کبھار دی کرو بار بار بیون دو آج کل تھا کراچی تھا مختلف عمتی. چکا فون نے خطی جلسونی کبھی خوی مستحقرت امام حسن خاپ و اچھا سلسلے مت بن امام مین خود حاف و سلاب عنا چھج خونو امام تاریخی اور حدیث روشنی یہاں پر حقیقت چکن کی مولا علیہ السلام البن ملزمِ زخمی کا ضربت کا شہادت نخری فاپ و سن و نہ دو بال جامنگ اس نہنچی خریف, خریف دنیا کا باخی تو آخری دنیا نشاء الخری فاپسی پوری تمام اہلبیت پہ اور امام حسن سمیت گاؤں وال بن اور پوری ام اللہ کوفی طی تمام عثمان کن لا اور تمام عثمان کن بدنام اہل دو ہزار کن پورے ام الخری فاپسی حجی عمزین و چوس سے وسیعت بے سے شافت بن چنگی علی نب امام مولا امام حسن مشبہ کتی امام اور جانشین اندر اور عالیہ السلام والا پہلا خود بو امامت امام حسن مشتبہ فاپ سے قوفی مہاجرین کا سلم اور امام حسن فیاپے پہ پہ پہ پہلا خطب و بغداد ذکر سو تو امام حسن مشتبہ فیاپے امامت دے دوران کو دے پوری تو عرص و بھی دس سال عرص و امام حسین فاپے کہیں کوئی ظہور میں پیدپن ایک فرمان بردار اور متی ہاں ایک امتی حصے کا خرید آپ سے سات میں امام حسن و ہر اللہ یو اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ وسلم ہاں جی امام حسن و امامت کو اندر امام حسین و شبائے فاق و امام اللہ اور علی فاقو اگر امت امت امام مین سو نا علی فاپوسلاب و شب صبح ہاں مابین الیہ علی پہ پہ. یا امام امت امام انمن امام حسن فاپت سلاوث اور امامت اور خلیف حافظ سلاوس امت پر سلاپ امام حسن فاپذ امام حسن بس زیر کہیں بھی نہیں ہے امام حسن زیر چاول بنا خلیف حالات ایسا دے گا کہ دشمن کو نسے مسلمان ماوی سے ہمیں ہاں جی اتنی زیادہ منافقت بس دے وجہ سکھا ہاں جی امام حسن ناجوم فوجی ناجوم اچھا رشوت اتنا خون انعامات کو اتنا عام بچا جا سکے امام سنگی سا سبا سالار کھکس دین اور امام فیفلا چونکہ علیہ السلام دور اخلافت پہ نوں مسلمان کو ناپاسنوں تین بڑی جنگیں سو سید پا جبا سکے مسلمان اب مزید جنگ بے خون قوت مت پا استداد مت پا خون ہتھیار ڈال چکے تھے دو دوہر خون ہمیشہ امن اور امن اور خوں سے نارا ولان میں دخر امام حسن بھاپ الخوشی جنگ و جہاد بھی الا سات میں بھی وجہ سے آپو سے صلاح ستبن اور یو بھی بھی و ون و اسلام آفیت کو تھوک وجہ سکھا یا صلاح امام حسن وجہ سے سکھا بنی امی چہر واضح صوحت چاول امام حسن صلاحذ صلاح اسلام ناجو نب صلاح ہو جاتی ہے صلاحی ارکان کو نکاح عمل بیات واجب واجبن دو اخلاف ورزیت بغاوت ان اسلامی نا جو باغی حسل صلاح وجرات صلاح ارقان کو سوچ چکنا دے چکھ بلا قرآن سے باغی سے تو دی بنومی حکمران کنی بغاوت کو دنیا لا مزین وچپلا میں نہ خوش ہاں ایک مقدس چہرے کی نو پیامبر صحابی ایک مقدس شہرے چکی سامنے و سے پونان لا حق نہ باطل مزین بیعت کو لے مشکل سو صحت پار دے وجہ سے کہا امام حسنی بحفالِصلح کوئی ذریعہ امل ندی حقیقت مزین و مذن و چسکے بھائی جو ہے خدا نمبر حکم کنخان پسین اور دونوں جیسے ہسین و بحم پسین خدا قرآن حکم کو نی پازداری بھی حن پسین قرآن حکم کو نہیں ہاں دونوں حکم کن کو پاؤں تلے رونے والا کون ہے یہ تمام حقائق ان امام حسنِ صلاح ذریعہ امہ جن سو یا وجہ سے کہ جگلا امام امام حسین مظلوم لسن خنگی دے امام حسین دور خلافت نخو وشف دے لسمن گنگامہ سامنے سے وجہ سے کہا امام حسین مضلوم لمت بلا حقیقت وغان سے قربانی ذریقہ اور فری فاق مختلف وعظ و نصحت گلمدین نبیوں کے نتائج شہادت مقام تک وہ خون چہر و آگاہ بھی اتبا آسان سو میں کو پا ایک مقدس چہرے چاہیے اتفا دے صلاحی درمیان بھی خون بسف دے خلاف شرح اللہ سکن گامہ سامنے وجہ سے وجہ سے واضح سو سم لہ ہر انصاف پسند انسان کن اور پھر محق نہ حق امام وسن صاحب قربانی دری کا زین بے آسان سو اردو امام حسن حافظ حق و ناق وچ و چھپ بنوں امام حسن بہت بڑا کردار بن شجن تو دو جو ہے دیہ امام امام حسن فاپ حسن یعنی امام یعنی گی سلسلے امام کو لین پیامر الفت بارہ امام کو لین من امام پیامر فاپس بارہ جو وسلم طنزت اور امام اللہ طلف اقلی اقن جذبہ لینے حسن حسین اور حسین اللہ دینا نو اور امام امن جب اجبین جب شرط قلغامہ اما من قریش زر ام بنی حسم زر امام غلگامہ قریش بنی حسم ن ام امام حسین امام حسین اور امام حسن نسکا دی عذمت دی تعداد تو میگام اجمین اور خوں صاحب کمالات وہ بھی امامت اہل پر لحاظ کا جامع حسن اس کا ان شو اور سہمت عمر شاپ سنگ اس کا عزت اور مد منسل اس کا امام اور کسلم خواہ جام بشخاصل بش قسلم ہوما رحانتیہ اللہ سنسنگ اس کا بیش خوشگوش دن ان سے میں بہت کی خوشبو سنتا ہوں ذرا اور قسل میں ان الحسن وال حسین سعیدہ شباب اہل الجنت حسن حسین اس کا جنت سردار کنس اور بھی ہم سوچ سی جی حسن حسین نے دے سے ظم سے دونوں صلاح بیسنا خون ڈے سے ہاں جے دوں گا مجن غانہ ظم فائن غانہ صلاح بس فن غان صلاح بدن خدا ن جی صلاحبین سے جنگ بیچنا خوانہ جام وان جام خدا نہ سے جام وسوین زر دی تمام حدیث کنین پیامبر شاپس امام حسن امام حسن انگیش کی وارین کا سروس ہے جوحر انگیش کا یعنی امام شرفن دن الواشم مسلمہ پیران پیر غال شصف شل پہ عقائد کن پیامبر مسلمہ حدیث کن یت پہ عقائد کنین جرین رضان اللہ اکن الوشین بھی حیثیت کا دیں کمی بیشی بیت بھی کوئی گنجائش مت پن چھو نوں تو بیچنا امام چنگ چکل سامز نہری امامت عقید و غلط صوبن اور اری ایمان پر امامت حوالے کا کمزور سوبت بن اور دو دیکھ کا مذان اللہ دین اچھک کم بیت و گنجائش مت بن نہ اچھک زیادہ بیت تو گنجائش میں پن چھز ہوا ضابط پر ودار رنگیلا رسمدین رسمہ پیامبر شاپس پیامبر وارثین کن سنگیلِ نورانی تعلیمات کن گیل صحیح معرف سے گیل دین کے اسلام کا صحیح رل بہلا توحفی شاء اللہ یہ رس چسپا نبی سنگیلا گاچ ہیشل شہس زرس کل سَ نعی الچس بتفی گا چیشن کا عمل وزرس کل سَ نیون کا عمل بے ادپی نیون نیک تمام مسلمان کو توفی توحفی شدیا اللہ خدا جش جی خادم خیال اللہ آمین رب العالمین